و و آرش بلدار مجھے دے دے مجھے شاہ محمد اختر صاحب رحمت اللہ کے تیر سے بدلنا ایسی طرح سے ممکن تیرا سے بدلنا کبھی دل سے سب کرنا کبھی دل سے شد کرنا کبھی دل سے شکر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا یہ تیری رضا میں جینا تیری رضا میں کرنا یہ تیری جینارے تیری رضا میری تیرا پیار کر طرح سے ممکن سے کرنا کبھی دل سے سگر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا یہ پوک شیوا شواد یہی آش پو تیوا یہی آشوں کی عادت کبھی گریا ہے کبھی سرد گھر کبھی گر یا ہے کبھی آرگ کرنا یہ آش پو گے آشوں کی گت کبھی ہو ہوگا ہے کبھی آ ل گزرنا سے شکر کرنا دل سے شکر کرنا شکر, شکر, شکر. میری تاصل, میری کا زارا, میری دل کا تیرے میں تیرے مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے تیرے عاشق سنگے گھر پہ منا تیرے پوچھ سیکھا سنگے گھر پہ منا مجھے کچھ خدر نہیں تھی تیرا دل جو کیا یار مجھے کچھ نہیں کیون تین کھا سمجھ گر پہ بلنا تیرے آش سے سیکھا دِنتری مدد کر دینا میری مدد کرنا جانا کا تربم پیسد کرنا یہ دیتا ہے یار بو یہ تیرا جب یہ دیتا رو پنیا, میرا نالت میرا نالت میرا ہے یہی میں تلا میرا حل فتح میں تلا ہوں کا سدار میرا کرنا تو سارے کرنا ہر متا میں تلاشی تیرا منتو کا سدار کرنا, کرنا, کرنا کر جلد ہے تی مند پر بڑی ہے جلد ہے پر بڑی ہے جانو دل کا تجھ کو یاد کرنا میرے جانو دل کا تجھ کو یاد کرنا تیری شان جل تیری بند پری ہے میرے جان دل سے شر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا کسی ہے دل کی صحبت جو ملی کسی کو اسے آ گیا جینا اسے آ گیا ہے ملنا اسے آ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر جینا اور جن خواہشات جو خواہشات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں ان خواہشات کا خون کر دینا وہ یا اللہ پر مر جانا ہے ان خواہشات کا خون کر دینا لیکن وہ پوری خواہشات پر عمل نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا یہ ہے جینا اللہ پر اور, اور کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر اگر سے عالم بھی ہو اور کتنا بڑا اتنا بڑا علامہ ہو لے ہو یا پھر عوام ہو کوئی بھی ہو اس کو صحبت اللہ کے بغیر اللہ کی مرضی پر چلنا اور اللہ کی نامرضی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور ان کو خوش رکھنا اور اجلاس اور فنائیت بغیر صحبت اللہ کے آ نہیں سکتا پردیش میں تذکرہ وطن میرے مرشد محبوب رحمت العالیہ کے جنوبی افریقہ کے مدبوزات اشاد کا نام ہے پردیش میں تذکر وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکر یہ کون باتیں کرنا ہے دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ ہے دیکھو یہ کتنی عمر ہے یہ کتنے آرام سے ہم بیٹھ کے سنتا ہے میرا بیٹھے میرے بیٹھے آ کے بیٹھے مجلس کے دوران بات من کے پردیش میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن نسلی کا تس جنت کا مزہ کون زیادہ پائیں گے ارشاد فرمایا کہ پب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوری رحمتہ اللہ علیہ ایک بار بخاری شریف بڑھاتے ہوئے تو سے فرمایا کہ جب جنت کہے گی کہ یا اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا فرمائیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے تو ایک طالب علم نے کہا کہ وہ لوگ تو بڑے مزے میں ہوں گے نہ نماز نہ روزہ نہ نظر کی حفاظت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 اے رش کے گناہ کے قطرے کو اے فضیلت تیری تصدیق کے سودانوں پر یہ سب نعمتیں وہ کہاں سے پائیں گے اور اللہ کے راستے کی مشقتیں کہاں سے اٹھائیں گے صبح مزہ بھی نہیں پائیں گے جو جنت میں ہم اداکاروں کو نادم گناہ کو اور اللہ کی راہ میں محنت کرنے والوں کو ملے گا جو جتنی محنت کرتا ہے جتنی مشقت اٹھاتا ہے اتنی ہی اس کو نعمت کی قدر ہوتی ہے تکبر کا بہترین علاج ارشاد فرنائک کہ حدیث بات میں ہے کہ جس کے اندر رائے کے دانے کے برابر یعنی ذرہ برابر فرائی ہوگی جنت میں جانا تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جبکہ جنت کی خوشبو میلوں تک جائے گی اب تک دو طرح پر ہوتا ہے آدمی اپنے کو یا تو مسلمانوں سے بہتر سمجھے گا یا کاطروں سے بہتر سمجھے گا تو حضرت حکیم علومت مجد الملت مولانا شاہ شیف علی صاحب تانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک جبلے سے دونوں کا علاج ہو جاتا ہے یا اللہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال اور کاہروں اور جانوروں سے کمتر ہوں فی الحال جب یہ سمجھے گا کہ میں تمام مسلمانوں سے خواہ بے نمازی ہو تاری مداتا ہو کتنا ہی گناہ ہو میں اس سے کمتر ہوں کہ ممکن ہے اس کا کوئی عمل قبول ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اس کا سب کچھ معاف ہو جائے اور میرا کوئی عمل ناپسندیدہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے میرے سب کیے گھرے پر پانی پھر جائے اور میری پکڑ ہو جائے اسی طرح اگر کافر کا हो ایمان پر ہو گیا اور خدا نا پاس کا میرا خاتمہ خراب ہو گیا تو وہ کافر مجھ سے اچھا ہے پر جب سمجھے گا تو اپنی بڑائی کیسی آئے گی اس لیے عمل کا ہے کہ جب تک, جب تک زندہ ہے اور انجام کا علم نہیں تو دوسرے سے خود کو اچھا نہ سمجھے اسی لیے حکیم علامت خانوی غلب خوف میں فرماتے تھے کہ قیامت کے دن نہ جانے اشرف علی کا کیا حال ہوگا اور آپ دیدہ ہو جاتے تھے حکیم علامت کا خود کو مسلمانوں اور کافروں سے کمتر سمجھنے کا یہ جملہ تکبر کا بہترین علاج ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایک شخص تفسیر پڑھا رہا ہے بخاری شریف پڑھا رہا ہے وہ گالی گلوچ بکنے والے فسائی سے یا کسی شرابی کبابی سے اس کو کیسے کم کر سکے تو فرمایا کہ یہ احتمال قائم کر لو کہ ممکن ہے اس گناہ گار کا کوئی عمل قبول ہو جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے تحت ہو اور میرا یہ بخاری پڑھانا قبول نہ ہو جس کی وجہ سے میں اللہ کے وضب کے تحت ہوں یعنی صرف احتمال قائم کر کا ایک ممکنہ درجے کے اندر یہ یقین رکھنا ضروری نہیں ہے بس ممکنہ درجے میں اپنے آپ کو کم تر سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو اسی طرح کاتبوں سے کمتر سمجھنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ احتمال قائم کر لو کہ ممکن ہے اس کا خاتمہ اللہ کے ایمان پر مقدر ہو اور میرا خاتمہ خدا نفاطہ میری کسی شامت عمل سے خراب لکھا ہو جیسے حضرت مولانا قاسم نانوتری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک ہندو بنیا بھر گیا تو مولانا نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے پوچھا کہ लाला جی آپ جنت میں کیسے آ گئے تو کہا کہ مرتے وقت میں نے ان کہیں پڑھ لی تھی ہندو کلمے کو ان کہیں کہتے ہیں یعنی نہ کہنے والی بات دیکھیے سچی ملومت نے دین کو کیسا سمجھا کہ اپنے کو کمتر سمجھنے کا اہتمام قائم کر لوں یقین کرنا فرض نہیں ہے یہاں اہتمام ہی سے کام بن جائے گا اور قبل کا علاج بھی ہو جائے گا اگر یقین کرنا فرض ہوتا تو کتنی مشکل ہو جاتی یقین کیسے ہوتا کہ میں کم تر ہوں اور احتمال قائم کرنا آسان ہے کہ یہ مسلمان جو گناہ گار نظر آ رہا ہے ممکن ہے اس کا کوئی عمل قبول ہو اور یہ اللہ کا پیارا ہو اور میرا کوئی عمل نامقبول ہو گیا ہو گیا ہو جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو اسی طرح تاجروں کے متعلق بھی احتمال قائم کر لو کہ ممکن ہے اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے اور ممکن ہے کہ خدا نفاستہ میرا خاتمہ خراب ہو جائے اس استعمال کے ہوتے ہوئے دل میں کیسے بڑھائی آئے گی اس کی عزت حکیم علومت کا یہ جملہ صبح و شام کے معمولات میں داخل کر لو دماغ سے انشاء اللہ تعالیٰ تکبر نکل جائے گا اور دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ سے تکبر نکال دیں صبح ساڑھے نو بجے تھے اور آغاز مل سے دنشیا روانگی کا وقت ہو رہا تھا حضرت والا نے میزبان سے فرمایا کہ آپ کے مکان میں بہت آرام ملا اگر موقع ہوتا تو میں آپ کی بات کو نہ ٹالتا اور رک جاتا مگر مفتی حسین بیاض صاحب نے پہلے ہی وعدہ لے لیا ہے بہرحال شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں و دل ہمراہ تانا کے تنہا مید یہ سادی شرازی ہیں جو تصور کے بہت بڑے امام ہیں فرماتے ہیں کہ میرا دل اور آنکھیں تمہارے ساتھ ہیں تاکہ یہ نہ سمجھو کہ تم لوگ تنہا ہو میں تو اپنے دوستوں کو خود چاہتا ہوں اگر دوستوں کی ملاقات عزیز نہ ہوتی تو میرا سب سے پہلا سفر بنگلہ دیش کا نہ ہوتا جہاں افلاس اور غریبی مشہور ہے بیس مرتبہ وہاں گیا ہوں پھر اس کے بعد آپ کے یہاں سلسلہ ہوا وہاں اب بھی بلایا جاتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے مجھ کو بھی تمام رضاء سے محفوظ فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا متفق کامل بنا دیں اور کوتاہیوں کو معاف رکھا دیں اللہ تعالیٰ میرے والا صحیح سنجھی مٹھی ہے خرشید مولائل خود بے زبانہ حاصل ہوئی شکرے کی بھی اور زیارت مرشد کی بھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تقریباً تمام وقت حدت کی خدمت میں گزرا رات بھر حضرت آرام کا معمول نہیں تھا تو مکہ شریف میں انگلے کے بعد سے تقریباً ہر روز یہی معمول رہا کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر اور تقریباً فضر تک عزرت کے ساتھ ہی اللہ للہ رہے اور بس فضر کے سے لے کے زہر تک جو بارہ ساڑھے بارہ بجے تک ساڑھے بارہ بیس سے زہر ہوتی تھی تو سے لے کے ظہر تک جو آرام کر ہے الحمد للہ پھر اس کے بعد سے جو ہے نمازیں اور کھانا پینا وغیرہ حضرت والا کے ساتھ الحمد للہ اور مدین شریف میں تو آ کر حضرت والا پھر ظہر سے ہی شہر کی نماز کے بعد سے ہی ماشاءاللہ اللہ جاگتے رہتے تھے اور ہم لوگ حضرت کے ساتھ ہی رہتے تھے جب تک حضرت والا کبھی دو بجے کبھی ڈھائی بجے حضت والا کی عجیز ختم ہوتی تھی بس نماز پڑھ کے آتے تھے الحمد کے کتاب بہت الحمد للہ دھمبا ہوا اور بہت سے ایسے شعبوں سے بہت سی ایسی مخالفوں سے بہت سی ایسی الجھنوں سے عرب دو والوں نے ہم کو نکالا بہت سے ایسے مسائل پر روشنی ڈالی جو تصور بعض لوگوں نے اپنے قیاس سے اس کو غلط سمجھ لیا تھا انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ آڈیٹنگ ہو رہی ہے اس کی اور بیانات کی تو انشاءاللہ شاء اللہ تیار ہو جائے گا تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ گی اور ایک بات حضرت نے یہ فرمائی کہ جہاں گناہ سے بچنے پر جو ہے حضرت والا نے ہمارے حضرت والا تمام مشقین نے اس زور دیا ہے تو وہیں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منافع بھی کیا جائے کو نہ بھلا جائے کہ کتنا بھی گناہ ہو جائے کس قدر بھی حالت گری ہوئی ہو جائے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر ستر بار بھی گناہ کرے گا دن میں لیکن اگر وہ توبہ کرتے رہے گا تو میں اسے معاف کرتا ہوں تو اس, اس چیز کو اکثر بھلا دیا گیا ہے تب ایک ہی مضمون پہ ہم لوگوں کو یاد رہ گیا ہے کہ کقوا تقوا تقوا بلا شکر کقوا سے نہیں ہے اور پوری جان لگانی ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہے لیکن اگر گناہ ہو جائے تو مایوس بھی نہیں ہونا ہے اللہ کے رحمت سے مایوس ہونے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ڈنڈا دکھایا ہے لا تفوہ رحمت اللہ فرمایا میرے رحمت سے مایوس نہ بننا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور حجیس بات میں گومن کمل لمب اللہ یہ گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں دل سے اگر توبہ کر لے شرائط کے ساتھ یعنی یہ عزم کرنا کہ لیے آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور ندامت اختیار ہونا ندامت آ جانا گناہ کے بعد اور دوسرے یہ کہ استفار بھی کرے خوب تو اور, اور ایک کام تو یہ کرنا ہے توبہ کی شرط میں سے یہ ہے کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جائے دوسرے یہ کہ ندامت فوراً دل میں آئے کہ اللہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں یہ تین شرائط سے اللہ تعالیٰ تو بہ قبول کروا لیتے ہیں اور اگر رونا نہ آئے آنسو نہ نکلے تو صرف رونے والی شکل بنانے سے ہی کام چل جائے گا یہ سب اللہ تعالیٰ کی رمت کے بہانے ہیں بندوں کو معاف کرنے کے اور بندوں پر اپنی رمت کی بارش کرنے کے تو تقوا سے رہنا تو فرض ہے ہی لیکن اگر گناہ کسی سے نہیں چھوڑ رہا یا گناہ بار بار ہو جاتا ہے تو اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سوئے نا امید ہی مرو امید ہار اللہ کے راستے میں امیدیں ہی امید ہیں امیدوں کے کروڑوں سورج ہیں کتنے بھی گناہ ہو جائیں مایوس نہ سوئے تاریخی مرو خوشی حال ہاں تاریخ میں مت جاؤ مایوسی کی تاریخی میں مت جاؤ بلکہ اللہ کے راستے میں امید کے کروڑوں سورج موجود ہیں ادھر توبہ کی ادھر گناہ ماپ ہوں گے اور پھر گناہ معاف نہیں ہوتا اتائی وہ حبیب اللہ کہ وہ اللہ کا محبوب بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو گناہ سے توبہ کرتا رہتا گناہ ہو گیا پہلے پوری کوشش کرے کہ گناہ نہ کرے لیکن گناہ ہو گیا تو کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے کہ ہم نے طے کی اس طرح سے من ملے گر پڑے گر کر اٹھے ہو کر چلیں لہٰذا فکر کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے فکر تو رکھتی ہیں لیکن پریشان نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھنا اور استغفار و توبہ کے سہارے سے پھر اللہ کا محبوب بن جانا اگر یہ کہہ کے دن سو بار بھی ہو جائے تو مایوس نہ ہونا کہ تو پھر توبہ کر لو پھر پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لو بالکل اس میں کوئی شک و شبائی نہیں ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ان اللہ ہے جگہ جگہ کرنا ہے لہٰذا جہاں تقوی سے رہنے کا مضمون ہو وہاں اللہ کی رحمت کا بھی بیان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کتنا بھی گناہ ہو جائے استفار توبہ کا سہارا لے کر پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے بہت لوگ پریشان رہتے ہیں یہ طریق کے خلاف ہے غیر اللہ یعنی لوگ یہ سمس سوچتے ہیں کہ آخر ابھی تک ہم اللہ والے کیوں نہیں بنے یہ کیوں کا جو یہ ٹھیک نہیں اللہ اعالی بننا ہے اپنے آپ کو اللہ والا سمجھنا نہیں ہے اللہ اعالیٰ بننا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا ہے لیکن کسی خاص درجے خاص کیبیت یا خاص مقام کا انتظار کرتے رہنا اور یہ تشویش رہنا کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا یہ تشویش اللہ کے راستے کا حجاب ہے ہمارا کام صرف کام کرنا ہے ہمارا کام صرف کام کرنا ہے گناہ ہو جائے تو اباؤ کرنا ہے اور کوشش کر کے فرائض وال سنت موقع سب ادا کرتے رہنا ہے آن کی حفاظت دل کی حفاظت زبان کی حفاظت اور کام کی حفاظت یہ سب کام کرنے ہیں لیکن دل پڑے پھر توبہ کر لیا بس یہی کام ہے کا کام کرنے, کا کام, کرنے کا کام کرنے کا یہی ہے اور نیک صحبتوں میں رہنا اس سے ان کاموں میں مدد ملتی ہے بس نیک صحبت اس لیے اختیار کرنی ہے کہ ان کاموں کے استحکامت اور پھر جی جمعی ایسی صحبتوں سے نصیب ہوتی ہے اخلاق نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے اسی مجالس کے اوپر اور اللہ کی محبت انہی مجالس سے ملتی ہے جس سے ہمارا کام بنے گا جو اصلی دولت ہے اللہ کی محبت وہ بھی صحبتیں اللہ سے پہلے محبت سے ملتی ہے اس لیے نیک صحبتوں کا اہتمام کرنا ہے فرائض واجبات صنت موقعہ اس کا اہتمام کرنا ہے اور نگاہ کی حفاظت کرنی ہے دل کی حفاظت کرنی ہے کہ دل میں گندہ خیال نہ آئے اور دل میں کوئی بدگوانی نہ آئے کسی سے اور دل میں جو ہے کوئی برا برے خیالات یا نانحرم کے خیالات نہ آئے اور زبان کی حفاظت جس میں ہم لوگ بہت کمزور ہیں بہت اس کے اندر جو وہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ جو دل میں آیا بس وہ منہ سے نکال دیا زبان سے کہہ دیا میں یہ خیال کیا کہ کسی کا دل ٹوٹے گا میں یہ خیال کیا کہ کسی کو اذیت ہوگی کوئی مجھ سے گالی گلوچ کر دیا یہ اور والدین سے بدتبیلی کر دی والدین کو اس سے میں بات کر لی یہ سب گناہ ہے اور اس سے ہماری بہت سی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا ہم شہرت اللہ میں بھی جا رہے ہیں نگاہ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور فرائض واجبات اور ستن سے موقع آ گئی بھی کر رہے ہیں اب تو ہم سب کچھ ہو گئے تو یہ سمجھنا کہ ہم سب کچھ ہو رہے ہیں وہ تو اظہار اللہ ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہو گیا وہ کچھ بھی نہیں ہے اصل کمال تو وہ ہے اس کو, اس کو حاصل ہے جو واقعی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا کچھ ہونا میرا دل تو پاری کا سبب ہے یہ ہے میرے اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں اہم اللہ اپنے آپ کو اپنے اندر کچھ بھی نہیں سمجھتے حتیہ کہ سور اور کتے سے بھی بدتر سمجھتے اور ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں اپنے سے بن کر سمجھتے ہیں تو یہ زبان جو ہے اس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے خاص طور سے جیبت جس میں مرض بھی مبتلا ہے اور بہت سی دفعہ معلوم بھی نہیں ہوتا لیکن اگر غور کریں تو اس میں جبت چھپی ہوئی ہوتی ہے لہٰذا ربت اور خواتین اس میں زیادہ زیادہ مبتلا ہو جاتی ہیں کیونکہ گھر میں رہتی ہیں کام کاج کرتی رہتی ہیں تو ایک دوسرے سے شیطان بدقانی ڈال کر دل برا کر دیتا ہے اور پھر آدمی زبان سے کچھ نہ کچھ کہی دیتا ہے تو اس لیے غیبت جو ہے اس سے بھی خاص طور سے بچنا ہے کیونکہ عبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن مفلس ہوگا بالکل مفلس ہوگا کہ اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی ہوگی اس کو دے دی جائے گی اگر معاف نہ کرایا دنیا میں تو جس کی جس کی نیبت کی ہے دنیا میں اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور, جی اور اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو اس شخص کے گناہ جس کی جبت کی تھی اس شخص کے گناہ اس کے گردن کے لاد دیے جائیں گے تو یہ قیامت کے دن ایسے شخص کو مہجد کہا گیا ہے کہ کمائی تو بہت کی نمازیں اور روزے اور نماز اور سب کچھ صحبت کر یہ تمام ہر کام کیا ہوا ہے لیکن زبان سے کہیں جبت کر دی کہیں جو بول دیا کسی کو تکلیف پہنچا دی کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے یہ سب باتیں جو ہیں یہ نیکیوں کو ظاہر کرنا ہے اس لیے وہی نگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دل کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے اور کان کی بھی حفاظت کریں کہ حرام کا حرام باتیں عشقیہ باتیں حرام عشقی باتیں اور گانے بجانے اس سب سے خوب اہتمام کے ساتھ بچیں ان شاء اللہ تعالیٰ منزل آسان ہے جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان جو دشوار کر لو تو دشواریاں بس ارادہ کر لے انسان اور بک بنا ہو جائے تو کوئی مایس نہ ہو خوب توبہ و استفال کرے اللہ سے روئے اور اس سے زیادہ اللہ کی رحمت اور کیا ہوگی کہ رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو کام سے کام بن جائے تو اس لیے خوب اہتمام کے ساتھ توبہ و استفال کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں یہی کرتے کرتے بس اللہ کے پاس چلے جائیں گے بس کام اس لیے یہ تجویز لگانا اپنی کہ ابھی تک ہمیں یہ فلاں چیز حاصل نہیں ہوئی ابھی تک فلاں مقام حاصل نہیں ہوا یہ سب تشویش شیطان ڈالتا ہے اور اس کی پرورش ہم کرتے رہتے ہیں اس سے اللہ کا راستہ جو وہ مشکل ہو جاتا ہے اور دیر سے کامیابی ملتی ہے یہ یہ تجویز ہی نہ کرو کہ ہم کو اب تک فلاں مقام پہ پہنچ جانا چاہیے یہ دیکھتے رہو اپنے اعمال کی نگرانی کرتے رہو کہ ہم ہر ایک واجباغ سنت موقع یہ صحیح سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور گناہوں سے جس طرح بتایا جاتا ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو رہا ہے یا نہیں ہو اور اگر گناہ ہو رہا ہے تو اس کے تمام اتفاق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی شہر کو اطلاع صحیح طریقے سے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اور اس کی تجاویز کی اطلاع صحیح طریقے سے ہو رہی نہیں ہو رہی بس کام پر نظر رکھ کو اور میرے مشکل داموں کا فرماتے ہیں کام کو تو کاغذ کام کو بس کام پہنچا دیتا ہے انجام تک ابتدا کرنا ہے مشکل انتہا مشکل ہے انجام مشکل نہیں ہے بس ارادہ کر لو تو سب آسانی آسانی جاتا ہے اللہ تعالیٰ منزی تو پھر مصیبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ